اری پوسلیم اللہ جو میں کموں وہ تمام حضرات ان کلمات کو لوہا فراہ ربی من کلبین واطوب الیه استغفر الله ربي من كل ذنب واطوب الیه استغفر الله ربي من كل ذنب واطوب الیه استغفر الله ربي من كل ذنب واطوب الیه من الله ربی من كل بینتا ربی مین لا دمبین الا علتا انی من, استغفر اللہ ربی من كل فاتوب الیت. لا الہ الا تو سبحانك ان كنت, كنت, كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين من الظالمين لا کن الا کھن میلا سبشان کھ منا زلمی من الہی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارداہ اقدس میں قبول فرمائے کرمی خواتین و حضرات جتنے بھی سمجھ میں میں موجود ملائے ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما الہی ہم تیرے دربار میں استفار و دعا کے لیے حاضر ہوئے ملائے کریم ہماری حاضری کو قبول فرمانا الہی تمام شرکاء میں کی مغفرت فرما اللہ ہم سب کی مغفرت فرما الہی ہم ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما اللہی ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے تمام عیوزہ کربا کی مغفرت فرما جتنے بھی ہمیں ہمارے مرحومین مولا کئی سب کی مغفرت فرما جو جو احباب ہمارے دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مقصرت فرما الائی ہمارے تمام عیوزہ کربا جو دنیا سے چلے گی ان کی قبروں کو روشن فرما اللہ ان کی قبروں کو خوابگاہ پہج بنا دے اللہی اپنے حبیب صدی ان کی قبروں کو وسط اور خصوط فرما تمام ہمارے اہل و کی مفصرت فرما الہی ہم سب کی مغفرت فرما مولا ہم سب کی مغفرت فرما مولا اے کرم حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما اللہ حشر کی سختی سے محفوظ فرما مولا پل سراط کی سختی سے محفوظ فرما الہی پل سراط کی سختی سے محفوظ فرما مولا کریم ہر قسم کی سختی سے محفوظ فرما بلا ہی خبر کے ہال سے محفوظ فرما بلا ہی خبر کی سبزی سے محفوظ فرما ہمارے آبا و اڈا عیزہ کربا کو خبر کی سبزیوں سے محفوظ فرما بلاہی ہمارے آبا و اڈا دہل ویال کو اپنی خبروں میں چین سکون تمانیت نصیب فرما اللہ سب کو چین سکون تمانی فرما ہمارے جو جو عیزہ دنیا سے چلے ان سب کی مقصد فرما مولا ہمارے بیماروں کو شفا کاملا اجلا تھا جتنے مریض ہے مولا کریم سب کو شفا جو یہاں موجود ہیں خواتین و حضرات مولا کریم سب کو شفا کام لاج لاتا مولا جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ہم سب کو مہلک قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما ٹی بی اور کینسر لا علاج بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما جو ہمارے عیزہ سے مبتلا ہے مولا کریم انہوں سب کو اس سے نجاتا تھا فرما جو مسلمان بھائی ہمارے اسپتالوں میں بیماریں مولا کریم نے صحت کے ساتھ اسپتالوں سے وہ دو مولا جو آپریشن کے مرحلے مولا کریم ان کے آپریشن میں کامیابی کامرا نظم کنار پر تمام مریضوں کو صحت و عافیت رسیح پر مولا بے روزگاروں کو حلال نیک حلال روزگار جتنے بھی برسر روزگار کے روزی میں کاروبار میں تجارت میں برکتیں عطا اطافرم مولا کریم جتنے مسلمان بے روزگار نیک حلال بے روزگار عطا اطاف جو برسر روزگار کے روزی میں الہی برکتیں عطا اطاف دعا چیز ان تمام جوان بچیوں کے لیے جن کے رشتے نہیں آتے جنہوں نے درخواست کی مولاء کریم جوان بچیوں کو نیک سال رشتے اطافن الائن نیک شوہر فرم جہاں جہاں گھر میں پریشانی مولاء کریم پریشانیوں کو مولا کریم انسیت میں اور محبت میں بدل جہاں بھائی بہنوں میں گھروں میں اختلاف مولاح سے انسیت میں بدلتے مولا کریم جو تمام ہمارے رشتے دار آئندہ دا قرآبہ ہیں جو مقروز ہیں بار فرق سرو بلا تمام مقروض حضرات کو بار طرح سے بلا ہی جتنے شروع محفل ہم سب کو اربی سماعی بالاؤں سے محفوظ فرما بول ہم سب کو اربی سماعی بالاؤں سے محفوظ فرما ہاتھ کے حسل شرعیوں کے شر نظر بس سے محفوظ فرما بلا ہاتھ کے حسل شرعیوں کے شر نظر بس سے محفوظ فرما اس دعا کی جن دن دنوں میں جو زلزلے میں ہمارے مسلمان بھائی ایک لاکھ سے شہید ہوئے بلا کریم سب کی مفرت فرما نہ ہی ان کی مففرت فرما بنا ان حادثہ سے مسلمانوں کو محفوظ فرما مولائے کریم جو مسلمان جہاں بابو میں ان کی خواتین بیوہ اور ان کے بچے جو اس وقت زندہ ہے مولائے کریم ان کی ریس سے مدد فرما یہ ان کی ریض سے مدد فرما یہ ان کی ریض سے مدد فرما خود کی دعا کیجیے ہمارے نشتر پاک کے شوائے نستر پاک کے لیے مولا کریم ان کی مغفرت فرما مولا انہیں جوان رحمت میں جگہ فرما جتنا تن فردوں سے مقامت فرما ان کے سبیر قبیر گناہوں کو معاف فرما کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو سرگزر فرما ان کے بھی تمام عیز اکربا کو صبر جمیل عطا فرما ان کی دیواؤں کو ان کے بچوں کو ادائی ان کی غیر سے مدد فرما ان سب پر ادائی اپنا فضل فرما کرم فرما ملائے کریم تمام کسب کے حادثات سے ہم مسلمانوں کو ادائی محفوظ فرما اس شہر کراچی میں جو حادثات بڑھتی رہی صورت مولائے کریم ان سب سے ہمیں ہمارے عیز اکربا کو محفوظ فرما تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمانا اللہی ایمان پر ثابت قدم فرما بلاہ ایمان پر زندگی اور ایمان پر بہت آتا فرم مولا کرین ایمان کی ہلاکت سے مولا کر ہمیں اس سے متمن فرما بلا ہی اپنے دین اور اسلام پر استحامت آتا مذہب مذہب اہل سنت پر استفامت آتا فرما ایمان پر استفامت آتا فرم ہمیں اہل سنت کے مسلک پر استحکامت آتا فرم بلا ہی بے دینوں کے سے بچا شیطان کے پکڑوں کی سے بچ مذہب محسوس اہل سنت و جماعت پر استحابت آتا فرم مولائے آلائق ہمارے علماء اور مشائے کی عمروں میں برکتیں عطا فرق. جہاں جہاں ہمارے علما مشاعت مولاق ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرم مولا ہماری مساجد ہمارے مدرسوں میں روس و ہدایت کا سلسلہ باپیام قیامت جاری اور ساری فرما اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہمارے جتنے مشاہد نظام اللہ کے آسمانوں کی حفاظت فرما بریلی شریف میں حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب کو صحت و آپ عطا تطا پر ماررا شریف کے تمام شہزاد حسین میاں صاحب کو صحت و آپ عطا تطا پر نیلی بھی شریف کے تمام شہزادوں کو امن و آفیت نصیب فرم جہاں جہاں ہمارے مشاق مولائے کریم سب کو امن و آفقت نصیب فرما اللہ سب پر اپنا فضل فرما کرم فرم حاجی یونو صاحب کے لیے دعا کیجیے جن کے صاحبزاد کے انتظام اہتمام کرتے مولانا ان کی مقصرت فرم سب کی مقصرت فرم حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصنح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا جائے کیجیے اہل خانہ کی حفاظت فرما حضرت اللہ علامہ قاری صاحب کے درجات کو بلند فرما کی قبر کو منور فرما یہ قبر کو وسعت اور فرصت عطا فرما یہ قبر کو خوابگاہی بنانا بزن رضا کے جتنے کارکنان ہیں جو یہ کام کو انجام دے رہے مولا کری ہمارے تمام کارکنوں کی حفاظت فرما ان کی عمر میں علم برکت عطا فرما جو جو حضرات اس کام کو انجام دے رہے ہیں اس محفل کو سجانے دے رچانے ملائے کریم ان سب کو امن و عافیت نصیب فرمائے فرما آجیو صاحب کے سائزانوں کو امن و عافیت نصیب فرمائے جہاں جہاں ہمارے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، خصوصاً اسلام آباد میں تنزول ایمان حافظ محمد آصف صاحب کی قیادت میں اور لائن ایریے میں اللہ والی مسجد میں دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر جہاں جہاں پروگرام ہمارے مسلمان بھائی سن رہے ہیں. موائے کریم ان کی شرکت بھی اپنے دربار میں قبل فرما سب کو امن و آفیت نصیب فرما اس محفل کی برکتوں سے سب کو متمن فرما اس محفل کی برکتوں اس سب کو متمن فرما سب اپنا کرم فرما فضن فرما دعا کیجئے مولا کریم ہمارے جن بچوں نے امتحانات دیے ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما ہر مرحلے مسلمانوں کو کامیابی کامرہ رہم کنار فرما مولا عالم اسلام پر رحم فرما مسلمان جان کہیں ان کی عزت و آبرو جان و مال کی بازت فرما مولا عراق کے مسلمانوں کی عبادت فرما مولا ان کی غیب سے مدد فرما افغانستان کے مسلمانوں کی عبادت فرما عیزائی جچنیاں بیروت کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اللہ ان کی غیب سے مدد فرما افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما الائی کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما جہاں جہاں مسلمان کفار مشرقین سے برسر جہاد بلای مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرم اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ان کی عزت ہو آبر جان و مال کی عبادت الہی جہاں جہاں مسلمان کی عزت ہو آبر جان و حبادت علاحی اسلام کو ہر معاملے میں کامیابی کام دلائی اسلام کو سر بلندی عطا فرما کفار مشری دین کو پسپائی عطا فرما اللہ جہاں جہاں مسلمان ہے ان کی حفاظت فرما ہمارے بیرون ملک جو بھائی ہیں عمرہ کرنے گئی وہاں رہتے مولا کریم وہاں ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی بھی حفاظت فرما اللہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفی راشد فرما محبت رسوس ہمارے سینوں کو بھر دے مولا بے دینوں کے مکرو کی سے بچا شیطان کے مکرو کی سے بچا مذہب مہذب اہل سنت پر استحامت عطا فرما دعا کیجئے مولا کریم جو بھائی ہمارے جھوٹے مقدمات میں مبتلا مولا ان کی رہائی عطا فرما جو چھوٹے مقدمات میں مبتلا مولائے کریم ان کی رہائی کے اسباب فرما اس اسے دعا کیجیے مولان جو ہمارے بھائی جنہوں نے اعتقاف کیا ہماری مسجد میں اور جہاں جہاں اعتقاف کیا مولائے کریم ان کے اعتقاف کو اپنے دربار میں قبول فرما مولائے کریم اعتقاف میں جو عبادتیں انہوں نے کی اسے قبول فرما جو دعا نے کی انہوں نے دعاؤں کو قبول فرما اپنے اور ہماری جو دعائیں کی مولا کریم اسے قبول فرما مولا ہماری نماز اور ترابیوں کو اپنے دربار میں قبول فرما بلا ہمارے قرآن مجید سننے سنانے کو اپنے دربار میں قبول فرما ہمارے تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما ابھی جو چند رمضان باقی اس میں ہمیں استفامت اتا فرم تراویوں پر روزہ رکھنے پر استفامت الہی اپنے رحمتوں کا رزول فرما تمام روزے داروں کو ہمت اور تبانائی اتا فرم جو جو علماء ہماری خدمت انجام دے رہے مولاء کریم دین کی ان کو ہمت اور عطا اطافرم تمام امراض سے انہیں و دوشی عطا فرما تمام کو صحت و عافیت نصیب فرما اللہ جہاں جہاں مسلمان ہے مولا کریم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما ہرمین شریفین کی حاضری کے جو لوگ تمنا رکھتے مولا کریم ہماری مرادوں کو پورا فرما الہی ہمیں وہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما الہی ہمارے مسلمانوں کو ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اقلے سلیمتا فرما اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے حکمرانوں کو اقلے سلیمتا فرم خوش اس دعا کیجیے مولا پاکستان کی عبادت فرما الہائی پاکستان کی عبادت فرما پہلے پاکستان کی حفاظت فرما مولا کراچی کی حفاظت فرما مولا کراچی کو امن و امان کا گہوارہ دے یہاں انتشار پریشانیوں کو ادا دور فرماتے آپس کے لڑائی جھگڑوں خرفیت اور محبت میں بدلتے جہاں جہاں مسلمان بولا کریم سب پر اپنا کرم فرما اپنا رحم رب العالمین ربنا تقبل منا ان تصمینا انفیم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الذي هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوسيع الغفور اللهم من رحمته منا فاهي على الإسلام ومن توصفه منا فتوفه على الايمان اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللہ عم الاسلام ضلع اسلام ابل الاسلام اللہ ضلع اسلام کریم ہماری دعاؤں کا اپنے دربار میں قبول فرما جو جو حضرات یہاں موجود ہیں یقیناً ہماری کوئی نہ کوئی آرز و تمنا اپنے دلوں میں خواتین و حضرات جتنے موجود ملائے کریم سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر الہی سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر ربنا ان سینا او اخطانا ربنا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 حمدال <الفاتح> مولا کریم جو تیرا اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام ذکو جو پرانی آیاتیں پڑھی گئی جو کچھ بھی پڑھا گیا مولا تو ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما فی الحال اس کا شباب مرمت فرما شباب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دس میں پہنچا پہنچاتے والا سب کے وسیلے سے تمام امبیائی کرام علی وسلام کی بارگاہ دس میں پہنچا والا سب کے وسیلے سے حضور علیہ السلام کی جملہ علی بھائی جملہ ازواج جتنے ہمارے سلاسل ہیں سلسلے فادریا چشتیا نقش بندیا تمام سلسلوں کا قابل دین دیگر تمام بزرگان کا مقدسہ کو پہنچا کر خصوصاً ہمارے خوشن حضور پر نو سرکار رضی اللہ قربانوں کو سواب پہنچا کر جبھی ہمارے مشاعدہ علمائے کرا فخ کر مفصرین محد مشتحد سب کے روای مقدسا کو اس کا سباب پہنچا جتنے بھی لوگ ہمارے سن رہے کراچی میں اسلام آباد میں جہاں جہاں دنیا میں ملائی کریم ہمارے جتنے عزربا انتقال کر کے اربا کو اس کا سبب تمام مرومی کو چین سکون عطا فرما کریم ہمارے تمام پر کی مغفرت فرما سب پر الائی اپنا فضل فرما, فرما. رب ببرکت ان اللہ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 تمام حضرات کھڑے ہو جائیے سلا و سلام